نہ نہل میں نہ فیل میں از کالا لے ابھی جب اس نے کہا اپنے بابا کو یا آباتے اے میرے بابا لیما تابو دو کیوں عبادت کرتا ہے ان کی لا یسما جو سنتے نہیں ولا یوب سیرو دیکھتے نہیں ولا یونین کشیا اور تیرے کام نہیں آ سکتے کچھ بھی حضرت شیخ القرآن کہا کرتے تھے تیرے ککھ کم نہیں آ سکتے ان کے اختیار میں ککھ نہیں ہے یا آبا اے میرے بابا انی کا جانی منل علم بے شک آیا ہے میرے پاس علم جو تیرے پاس نہیں آیا یہ تو ظاہر بات ہے نبوت رسالت فت کبینی پستوں میرے پیچھے چل عہدے کا سراطن سویاں میں تجھے چلاؤں گا سیدھے رستے پر راہ توحید یا آبات اے میرے بابا لتاب شیتان شیطان کی عبادت نہ کر بے شک شیطان ہے رحمان کا عسیان نافرمان یا آبات اے میرے بابا اینی اخاف ہو بے شک میں ڈرتا ہوں مت تھکا کہ پہنچے تجھ کو عذاب من الرحمان رحمان کی طرف سے عذاب اور مار اگر تو شرک پہ قائم رہا کہیں پہنچے تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی بعض آ جا اور میرے پیچھے چل اور میری بات کو مان باقی انبیاء اور سیدنا ابراہیم ان کی دعوت و تبلیغ میں بڑا نمایاں فرق ہے باقی انبیاء کیا کہتے تھے او بد اللہ او بد اللہ مالکم من علاح گئی ہو, ہو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا انداز ہے اللہ کی عبادت کرو نہ اس کا تو ذکر ہی کو نہیں کیا اللہ کی عبادت کا معبودیت کا الوحیت کا ذکر ہی کون کہ یہ بعد میں ذکر کریں گے علا کون ہے حقیقی معبود کون ہے پکار کس کی کرنی چاہیے سجدے کس کے ہونے چاہیے اس کا ذکر بعد میں کریں گے ذرا تو پہلے بتانا لی متا بدو مالا یسما ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیری پکارے سونو دیکھ نہیں سکتے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے چلو یہ گوارا تھا یا آپاتے لا شیطان خدا کی قسم یہ کہنا آسان نہیں کیا حضرت ابراہیم کا والد شیطان کی عبادت کرتا تھا ابلیس کی معبود کے ساتھ تو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے بندے کو جن کو وہ معبود بنا رہا تھا جن کو وہ پوج رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے معبودوں کو کیا کہا شیطان لا بد شیتان یہاں سے وہ بڑکا اور کہنے لگا اچھا تو میرے معبودوں کو شیطان کہتا ہے لئی لم تم سی لارجو کتنا خوبصورت انداز ہے انبیاء کا انداز بھی منفی ہے یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ صرف مثبت انداز ہے نا انبیاء کا انداز بھی منفی ہے ما لکومن الہل یہ منفی ہے نا اللہ خالق ہے اور اللہ مالک ہے اور اللہ رازق ہے اور چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھایا تو اللہ نے اور اس زمین پہ, پہ پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی تو اللہ نے یہ سبزہ یہ پھول اگائے تو اللہ نے اور بڑا تذکرہ کرنا پھولوں کا پھلوں کا بہر کا بر کا دن کا رات کا موسموں کا تغیر کا تبدل کا یہ توحید نہیں ہے اگر اسی کا نام توحید ہے تو اسے ابو جال بھی مانتا تھا قائل تھا ان ساری باتوں کا قرآن پاک پڑھتے چلے جائیے اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ جہاں جا کپار مکہ اور مشرقین مکہ کا نظریہ عقیدہ آئے اسے آپ نوٹ کرتے چلے جائیں یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ ان کا آپ کے پاس ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا آیتوں کا کہ مشرقین مکہ کا نظریہ کیا تھا صرف مثبت بیان کرنا یہ تو نہیں ہے ناراض نہ ہو جائیے گا دکان سے کچھ نہیں ہوتا ملازمت سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو نہیں ہے کون کہتا ہے کہ دکان سے ہوتا ہے ہندو بھی نہیں کہتا سکھ بھی نہیں کہتا کون کہتا ہے کہ دکان سے ہوتا ہے ملازمت سے ہوتا ہے یہ توحید نہیں ہے توحید وہی ہے جو اشاد ال توحید کے نصیب میں ہے حضرت علی ہجویری سے کچھ نہیں ہوتا شیخ عبدالقادر جی لانی سے کچھ نہیں ہوتا جن بزرگوں کو تم پوچھ رہے ہو ان پہ موت آ گئی ہے وہ تمہاری پکار کو سونو نہیں سکتے وہ داتا نہیں ہے وہ گنج بخش نہیں ہے دستگیر نہیں ہیں گاؤں سے آزم نہیں ہیں ان کو دستگیر گاؤں سے آزم کہنا شرک ہے یہ تم نہیں کہہ سکتے ہیں. یا تو تمہاری ضرورت نہیں ہے یا تمہاری قسمت میں نہیں ہے یہ جو کئی لوگ ہمارے دوست کہتے ہیں شہری بابو پڑھے لکھے طبقے پڑھے لکھے ان پڑھ نئی تہذیب کے یہ مثبت ہونا چاہیے مسبت منفی یہ بھی کوئی رنگ ہے جی منفی پھر اس کے فارمولے ہیں بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کے مسلک کو چھیڑو نہیں آہ. یہ آہ. ہے طریقہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں واہ عقل دی گل ہوئی نا یہ ہے نا ذہانت کی بات اور عمل کی بات اپنا مسلک چھوڑو نہیں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں حضرت ابراہیم سے بڑھ کے اکل مند کوئی نہیں حضرت ابراہیم سے بڑھ کے دانا کوئی نہیں حضرت ابراہیم نے ابھی اپنا مسلک بیان نہیں کیا کس کے مسلک کو چھیڑ دیا والد کے مسلک کو چھیڑا ہے انہوں نے لمتا بدو مالا یسما ان کی پوجا کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں ضرب لگائی ہے ان کے معبودوں پر اور بڑی گاڑی سٹ لائی ہے خدا کی قسم پر. پہلے لفظوں میں بڑی زبردست ضرب لگائی ہے یہ کیا فارمولہ ہوا ہیں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں اوب اللہ مالکل چھیڑا نہیں ہے توحید نام ہی نفی کا ہے جی بعد میں پہلے کیا ہے لا لا کا مینا کیا ہے نہیں آپ کہتے ہیں منفی رنگ نہیں ہونا چاہیے یہاں تو کلمہ ہی نفی سے شروع ہو رہا ہے نہیں کوئی لا نہیں رنگ ہی منفی ہے تو کا جب تک یہ بیان نہ کرو نا تو مجدی نہیں ذہن میں آیا کہ نہیں آیا حضرت صاحب نے کیا کہا تھا توحید آ کے مچدید آئی پائی ہونا کہ مچی ہے کہ نہیں مچی اس کا کیا مچی تو ڈانٹی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دورہ تفسیر میں اپنی زندگی کے بڑے واقعات سنایا کرتے تھے چاہتے تھے وہ طلبہ میں سپریٹ بھری جائے کہ یہ بھی مجاہد بنے اور توحید کے مبلغ چاہتے یہ تھی اور ان کے دورے کی خصوصیت بھی یہی تھی خصوص اتنی سپرٹ بھرتے تھے نا شرک کے خلاف بے طالب علم کہتے تھے ایک بیری سنکار جا انہاں دوسرکاتی تو ایسی تسی پھر کیا حالانکہ ان کو پھر آخر میں کہنا پڑتا تھا اپنے چک راول پنڈی نہیں سمجھنا قرآن میں بیٹھے ہیں گیارہویں سور لو ودھ کے ہرام میں یہ نہیں کہنا شیطان تمہیں کہے گا کہ ما بھی یارویں سور البد کے آرام ڈانگ سوٹا کھڑ کے رستہ رک کے دو سمجھایا کرتے تھے پہلے شرک اعتقادی کی نفی کرنی ہے پہلے لوگوں کو بتانا ہے اللہ کے سوا عالم الغائب کوئی نہیں مختار کل اللہ ہی ہے یہ پہلے پکانا ہے پھر ان کو دوسری سیڑھی پہ جڑانا ہے نظر و نیاز اس کے نام کی دینی چاہیے جو ہمارے حالات سے واقف ہو تو پہلے آپ ان کو پڑھا چکے ہیں کہ آپ کے حالات سے واقف ہے تو صرف کون ہے اب آسان ہے آپ کے لیے تو حضرت شیخ کہتے ہیں یہ ہمارے قریب میں فروکا ہے فروکا یہ سیالویوں کا علاقہ ہے بڑا زور سیالوی کا اس علاقے میں فروخہ جلسہ ہو زور کے بعد حضرت سید نیت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بعد میں میری تقریر تو شاہ جی نے تقریر کی تو شاہ جی کو اللہ نے ایک اپنا ہی انداز بخشتا خطابت کا قرآن پڑھتے تھے لطفی آ جاتا شاہ جی نے بہم و رحبان کثیر بل باطل ان یہودیوں اور عیسائیوں کے مولویوں کے یہ کرتوت تھے یہ کرتوت تھے یہ کرتوت تھے لوگ سنتے رہے سبحان اللہ طرز ترنم تھا شیخ کہتے ہیں میری باری آئی نا شیخ کا بڑا انداز تو میں نے کہا بھائی اثر کی نماز میں وقت تھوڑا رہی میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہی. سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہتا ہوں پڑیاں نے اس دا مطلب اے وے کہ پیر سیال بڑا وڈا گئی یہ ساری ان پہ پھٹ ہوتی ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سارے کرتوت ان گدی نشینوں میں موجود ہیں آج یہ ہے ان کی جگہ پہ بس میں نے یہ کہا کہ ڈانگ سوٹا کھڑ کھڑکیا وہ تو ان کے مرید سے بیٹھے ہوئے ڈانگ سوٹے کھڑکے نہ جل لے میں آ ہون بیان ہوئی نا توحید تو ہوئی بیان توحید تو حضرت شیخ کا جو انداز تھا وہ بالکل پیغمبری انداز تھا اللہ ان کی مغفرت فرمائے سب کی اللہ مغفرت فرمائے جن جن لوگوں نے توحید میں اپنے اپنے رنگ میں کام کرتے رہے تو یہ جو فارمولے ہیں نا یہ بس ایسے ہی فارمولے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں کسی کے مسلک کو چھیڑو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابا کے مسلک کو چھیڑا ہے وہ میں اکتر تقریروں میں بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک فارمولا شہری بابو کا بابووں کا یہ ہے بھائی وہ بیٹھ کے آپس میں کہتے ہیں تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی تیاں اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی پھر وہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کہتے ہیں جتھے کوئی لگا یا لگا رہ تبھی نبیڑ جو آگے کر رہا ہے وہ کرنے دو تجھے اس میں کیا ہے اتنے کوئی لگو یا, لگا ہوا لگا رہنا تو میں اسے بیان کرتا ہوں کہ میں رات تقریر کر کے واپس آ رہا ہوں محلے سے گزرا ہوں تو جو ہمارے محلے کے چوہدری صاحب ہیں ان کے مکان نوران نو نے سن لائی ہوئی ہے سن سمجھتے